وخير الهدي, الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله الحميل العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسلس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمد الوريد الذي يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما ينفض من طول إلا لديه نقيب عكيد وجاء الشترة الموثب الحق ذلك ما كنت من فاحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت بغفلة من هذا فكشفنا عن تغطاءك فبصر في اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منعنا الخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلى أن آخر في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما طويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لديا قد قدمت إليكم بالوايد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون خواتین کلام پچھلے دو خطوں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت و جہنب کے جنت و جہنب کے بہت سارے مناظر ذکر کیے گئے تھے جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے اور جنت اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ کا فضل ہے جہنم اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ کا عدل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں وہی شخص جائے گا جو کہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ایک بندہ جو جہنم میں جانے کا مستحق نہیں اور وہ جہنم میں چلا جائے نا ممکن ہے وہ ہمارا بکین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا پروور جگہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ذرا برابر بھی کسی پہ ظلم نہ ہوگا وَنَضَعُ الْقِسْتَ الْقِسْتَ تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْحَا. اللہ تعالیٰ نے کہا کل قیامت کے روز ہم بندوں کے اعمال کو ٹھیک ٹھیک توڑنے والے ترازو لا رکھیں گے اور کسی بھی انسان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا تو جہنم اللہ کا عادل ہے اس میں وہی جائے گا جو جہنم میں جانے کا مستحق ہے اپنے ککر کے سبب اپنے شرک کے سبب اپنے پست و فجور کے سبب اور اپنے گناہوں کے سبب لیکن جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے فضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو بظاہر اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ ہوں گے وہ شرابی ہوں گے وہ ذانی ہوں گے وہ بڑے فادر ہوں گے وہ بڑے فاسق ہوں گے لیکن رب العالمین کا فضل شامل حال ہو اگر تو گھر وہ جنت میں جانے کا اتحاد تو نہ رکھتے ہو رب العالمین اپنے فضل کے تحت ایسوں کو جنت میں ڈالے گا آپ نے حدیث الکتاف سنی ہے قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا اتنا بڑا خاطف، اتنا بڑا گنےگار گناہوں کے ننانوے دفتر اس نے سیاہ کیے ہوں گے ننانوے دفتر گناہوں کے اس نے سیاح کیے ہوں گے رب العالمین ایک ایک گناہ کا حساب لیں گے یہ گناہ کیا کہ نہیں تو نے یہ معافیت کی نہیں تو یہ جرم کیا کہ نہیں اقرار کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی نیکی ہے تیرے پاس بظاہر اسے اپنے پاس کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ایسی ہے جو تیرے ان گناہوں کے ننانوے دفتروں پہ بھاری پڑنے والی ہے اور وہ نیکی کیا ہے وہ موحد ہوگا وہ اپنی جگہ آسی اور ناپرمان اور فاسق کو فادر ہوگا صحیح لیکن اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی حق توحید ہے توحید میں کسی قسم کی کا خلر نہیں آیا ہوگا کبھی اس نے اللہ کے ساتھ بولے سے شرک بھی نہ کیا ہوگا اسی لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کے نام اماز سے وہ ورثہ نکالو وہ چٹھی نکالو جس میں کہ کلیم شہادت لکھا ہوا ہے وہ کلمہ شہادت جس کی گواہی یہ دنیا میں دیا کرتا تھا کلمہ شہادت کی یہ چٹھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور ننانوے گناہوں والے دفتر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید اور کلمہ شہادت والا پلڑا رہا بھاری ہو جائے گا وزنی ہو جائے گا اور ننانوے گناہوں کے دفتروں والا پلڑا رہا ہلکا ہو جائے گا اللہ تعالی کہیں گے جنت میں جا بنا سزا دیے بنا آزاد دیے اللہ تبارک جنت میں بھیجیں گے اس معنی جہ سبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کے فضل کے بغیر رب العالمین کی خصوصی رحمت کے شامل عال ہوئے بغیر کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیف میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا تم میں سے کسی شخص کو چاہے وہ و وطح اتنا اللہ والا ہو آپ نے کہا تم میں سے کوئی بھی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم شامل حال نہ ہو جائے صاب کرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ آپ بھی کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی میں بھی میں اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رب العالمی کا فضل شامل حال نہ ہو جائے اور جب اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس عمل ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے بڑا آبداہ متقی اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے اور جب آپ کا عمل بھی فضل الہی کے شمول کے بغیر آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا تو ہم کسی اور کی کیا بات کہہ سکتے ہیں کہ محترم بھائیوں جنت اتنی قیمتی چیز ہے جنت اتنی قیمتی چیز ہے جنت کی نیامتیں اتنی قیمتی ہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی ساری عبادتیں بھی لے کر آ جائے وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتی وہ عبادتیں یہ ہمارے رب کا کرم ہے یہ ہمارے رب کا فضل ہے کہ وہ ہماری حقیر سی عبادتوں کی قدر کرتے ہوئے رب ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا کرتا ہے قرآن نے کہا إن اللہ, من المؤمنين انفسهم بأن لهم الجنة. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لیے ان کے مال خرید لیے جنت کے عوض ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی جانوں مال کا سودا کیا ہے اپنی جان و مار کا سودا اللہ سے کیا ہوتا ہے جنت کے بدلے میں یہ جان ہماری نہیں ہم نے جنت کے بدلے میں اللہ سے اس کا سودا کیا ہے یہ مال ہمارا نہیں ہم نے جنت کے بدلے اللہ تعالی سے اس کا سودا کیا ہے لہذا رسول جنت کے لیے جہاں کہیں جان قربان کرنی پڑے ہم جان قربان کر دیں گے حصول جنت کے لیے جہاں کہیں ہمیں دولت اور مال لٹانا پڑے ہم حصول جنت کے لیے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیں گے اس لیے کہ یہ ہمارا نہیں ہے جان ہماری نہیں اس جنت کے عیبت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان و مال کا سودا کر لیا ہے محترم بھائیوں آریس میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں کچھ ایسے اعمال جن میں خصوصیت کے ساتھ ہر عمل پہ آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے ویسے ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے ہر نیک کام انسان کو جنت کی جانب لے جانے والا ہے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بعض اعمال بتائے ہیں کہ جن امار کی وجہ سے انسان اللہ کے خاص فضل کا مستحق بنتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے یہ امال کیا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے اعمال ہے مگر چھوٹے چھوٹے امال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نبی اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے آپ نے فرمایا متفق علی حدیث رضی اللہ تعالی راوی ہے کہ اللہ تبارک ننانوے کا جو ورد کرے گا اللہ تبارک ننانوے کا جوارت دی فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے نو اور نو نام ہے جو ان ناموں کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ان ناموں کی گنتی کرنے کا مطلب کیا ہے ان ناموں کو یاد کرنا ان ناموں کا ورز کرنا ان ناموں کا ذکر کرنا اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ ان ناموں کے اندر جو معنی اور مفاہیم ہیں ان معنی اور مفاہیم کو اپنے دل میں بتانا کہ وہ رجاع ہے رزق دینے والا ہے ہم کسی سے رشق نہیں مانگیں گے سوائے اس کے وہ وہاں ہے وہ اولاد دینے والا ہے ہم کسی سے اولاد نہیں مانگیں گے سوائے اس کے وہ سی بندوں کے ایگوں کو چھپانے والا ہے ہم کسی سے منت سماجت نہیں کریں گے سوائے اس کے وہ غفور ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہیں گے کسی سے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کی اسما جن جنمانی اور مقائین پر دلالت کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اس پر دل سے ایمان لاتے ہوئے بندہ اگر ان عصما کا ورد کرتا ہے ذکر کرتا ہے یہ ورد اور ذکر بھی بندے کو اللہ تبار کو تعالیٰ کی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل بیان فرمایا کہ جو شخص سعید الاستغفار کی پابندی کر لے سعید الاستغفار کی پابندی اسے جنت میں لے جائے گی آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد سعید الاستغفار پڑھ لے شام تک مر جائے وہ جنتی ہے اور جو شخص شام میں سعید الاستغفار پڑ لے اور صبح تک مر جائے تو جنتی ہے اللہ الا وانا وانا ابو الاستغفار کی دعا ہے اس دعا کا جو اہتمام کر لے جو بندہ صبح شام یہ دعا بندے کو جنت میں لے کر چلی جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز اہتمام کر لے آیت پڑھ لے تو ایسے شخص میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی گوشتوں سے, پوری طرح سے دوحیت اور دوحیت کے مختلف پر درالت کرتی ہے اس آیت کی تلاوت بھی نمازوں کے بعد بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور آپ نے فرمایا بندہ مومن وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑے آپ نے کہا ایسے بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا سکتا ہے چھوٹی چھوٹی نے کیا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم جنت کی کتنی عظیم خوشخبری سنائی آپ نے کہا بندہ مومن کبھی وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد الوضو بڑھ لے وضو کرنے کے بعد سیت الوضو پڑھ لے دو رکات نماز پڑھ لے کہا کہ سید الوضو کی یہ دو دوڑکات نماز بھی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے آپ نے کہا آدمی کے اندر پائی جانے والی آزادی ان ساری نرم مزاجی اور خوش طبیعت انسان کی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا آپ نے کہا کہ جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے کچھ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی مانند ہوں گے کیا مطلب ارے پرندہ اپنی نفسی ہر پرندہ اپنی جگہ نرم و نازک ہوتا ہے اور پرندے کا دل تو اور زیادہ نازک ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں آجزی ہو انکساری ہو نرمی ہو خوش اخلاقی ہو یہ چیز انسان کو جنت میں لے جاتی ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے زیادہ کون سینے کی جنت میں لے جاتی ہے آپ نے کہا خسن الخلو خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امال ایسے ہیں کچھ نیکی ایسی ہیں اور کچھ پابندی ایسی ہیں کیوں ان امال کی پابندی کرنے کی صورت میں جنت کی گارنٹی اسی دنیا میں دی ہے چنانچہ کہ آپ فرماتے ہیں میں افمن لی ماپی نہ ماپئی نہ ریس نہیں آپ نے کہا کہ لوگوں کون ہیں؟ جو مجھے اپنے جسم کی دو چیزوں کے صحیح استعمال کی گارنٹی دے میں ایسے انسان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جس انسان کو اللہ کی نبی گارنٹی دے سبحان اللہ اس انسان کے جنتی ہونے میں کون سے کر سکتا ہے آپ نے کہا میں جوشف اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا بیگا استعمال نہیں کرے گا اسی طرح سے جوشف اپنی شرمدا کی حفاظت کی گارنٹی دے کہ وہ اپنی شرمدا کا غلط استعمال نہیں کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا انا بی فی لمن آپ نے کہا میں ایسے انسان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو محض جگڑے کو ناپسند کرتے ہوئے اپنے حق سے سخبردار ہو جاتا ہے آپ کی اپنی کوئی چیز ہے کوئی شرط آپ سے چھین لیتا ہے نہ ہڑپ کر لیتا ہے آپ کو شریعت یہ حق ضرور دیئے کہ آپ اس سے لڑ کر لے سکتے ہیں مگر آپ اخلاق مزاج ہیں اور میں لڑائی کو نہیں چاہتا ہوں جا دک لے اللہ کے پاس محاسبہ ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص محض لڑائی کو نا پسند کرتے ہوئے اپنے حق سے ہو جائے شخص کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جو ہے کہ یہ گھر کی جو ہے گارنٹی دیتا ہوں کرا <سلام> کہ میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہوں مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہوں لوگ ہنسانے کے لیے لطیفے سناتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں ایسے لطیفے جو کہ حقیقت کبھی ہوا وہ ہو کر نہیں رہتے شریعت نے اس کو بھی نہ پسند کیا ہے آپ نے کہا جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے ایسے شخص کو اس کی سچائی کی بنا میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی جو ہے گارنٹی دیتا ہوں سبحان اللہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن سبحان اللہ ان امال کی پابندی کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے کتنا خوش نصیب ہے انسان کتنا خوش نصیب ہو وہ انسان جس کی زندگی میں یہ سارے اعمال ایک ساتھ جمع ہو جائے جنت میں داخل ہونے کے حصول جنت اور دخول جنت کے یہ تصویر اسباب جس کی زندگی میں بے گوشت جمع ہو جائے کتنا خوش نصیب ہے ایسے انسان مگر سوال یہ ہے محترم بھائیو جنت کے مناظر کو سننے کے بعد جنت میں لے جانے والے انعامات کا تذکرہ سننے کے بعد ہم اپنے دل کا محاصبہ کریں کیا واقع ہماری زندگیوں میں جنت کا شوق پایا جاتا ہے کیا واقعات ہماری زندگیوں میں جنت کی طرف پائی جاتی ہے کیا واقعات ہماری زندگیوں میں جنت کا بول پایا جاتا ہے کیا واقعی عدم ہم ایسے جی رہے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے حیران اور حل ہمہ جنت کے خوشنما نما مناظر ہوں یقین مانو ہم اپنے دل کو ٹٹور سے ہیں تو جنت کے تصور سے خالی پاتے ہیں ہمارے دلوں میں حصول جنت کا شوق بہت کم ہے ہمارے ضلعوں میں جنت کی سڑپ بہت کم ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی حتیر سی متا کے لیے دنیا کی حتیر سی رونق کے لیے ہم دین کو ٹھکرا دیتے ہیں دین کو ٹھوکر مار دیتے ہیں نمازوں کو سر کر دیتے ہیں دنیا کی حتیث سی متاح حاصل کرنے کے لیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ضلعوں میں جنت کا جیسی چڑپ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہم اگر کہیں اعلان سنتے ہیں کہ کہیں کسی مقام پہ کوئی زمین ہے کوئی سائڈ ہے بڑے سستے داموں مل رہی ہے بڑے سستے داموں مل رہی ہے ساری دنیا ہمیں ایسے لپٹے اس سائڈ کو خریدنے کے لیے اگر ہمارے پاس اپنے اپنی اپنی رقم نہیں ہے قرض لے کر ہی صحیح ہم خریدتے ہیں کتنے سستے داموں یہ سائڈ مل رہی ہے کتنا بڑا گھاٹا ہوگا کتنا بڑا پسارا ہوگا اگر ہم اس سستے دام میں اس کو نہ خریدیں لیکن اللہ کے نبی نے جو خوشخبری سنائی آپ نے کہا جو شخص دن رات بھی ایک دن کی پانچ پانچ وقت نمازوں کی بارہ رکعت سنت پڑھ لے فجر دو کی دو رکعات سنتیں دور کی رکعات سنتیں مغرب کی دو رکعات سنت اور عشاء کی دو رکعات سنت آپ نے کہا کہ جو شخص دن, دن کی بارہ رکعات سنت پڑھ لے لہو بے تن جن ایسے شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا جائے گا نہ صرف جنت میں ماں ماتو جگہ حاصل ہوگی اس جگہ میں پنے بنا بنایا محل کے حاصل تعمیر ہو جائے گا بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو اس اعلان مستی پر حصول جنت کی شوق اور طلب میں سنتوں کی پابندی کرتا ہو دنیا کی حقیقی سائڈ کے لیے کوئی معمولی سا اعلان ہم سنتے ہیں اخبارات سے معمولی سے اشتہار دیکھتے ہیں یوں لوگ ہیں اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سائٹ کا اعلان کر رہے ہیں جنت کے بنگلے کا اعلان کر رہے ہیں جنت کے محل کا اعلان کر رہے ہیں بارہ رکا سنتیں پڑھ لو تمہارے لیے محل بن جائے گا ہر دن جو شرف بارہ رکا سنتوں کی پابندی کر لے جنت میں ہر دن اپنا محل بنا رہا ہے کون ہے جو ہم نے سے اس اعلان کو اہمیت دے گا تو جنت کی نیت سے اور جنت میں اپنا پلوں اور اپنا محل تعمیر کرنے کی نیت سے سنتوں کی پابندی کرتا ہو حضرات صحابہ اللہ یار اجمعین کی زندگیاں دیتی ہے حضرت تعالیٰ اللہ کی عجمعین وہ جنت کے بندے تھے وہ آخرت کے بندے تھے ان کے شبروز جنت کے حصول میں ان کے لال و نار جنت کی طرف میں گزرتے تھے جنت کے آگے جنت سے بڑی کوئی اور چیز ان کی نظروں میں نہ تھی جنت سے قیمتی متا کوئی ان کی نظروں میں کوئی اور نہ تھی نہ دنیا نہ جائیداد نہ بیویاں نہ بچے نہ کاروبار نہ بگیچے کوئی چیز نہیں جنت کی بات جب آتی ہر چیز کو قربان کر کے آگے بڑھ جاتے عمیر بین حمام رضی اللہ تعالیٰ جنگ لاہو کریم صلی اللہ تم کے بات آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بھی بتائیے اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں رہوں گا آج اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا آپ نے کہا کہ اے عمر آج اگر تم شہید ہو جاؤ تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ جو خجور کا رہے تھے اللہ کے نبی کی زبانی جنت کی بشارت سننے کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ آج اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملنے سب تو یہ کھجور کھانا بھی تو جنت میں جانے میں دیر کرنے کی معنی لے. جانے میں جلد جنت میں جانا کھجور پھین دیے دشمنوں کی سطح میں گھس گئے شہید ہو گئے جانے شہادت نوش کر لی اور سیدھے اللہ کی جنت کے حقدار بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں حضرت ربی اللہ حضرت کے والد عبداللہ بن عرام انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے انسان ہیں بوڑھے صحابی ہیں کمزور صحابی ہیں قرآن نے بوڑھے بوڑھے جو بھی بوڑھے ہوتے ہیں ان کو جہاد سے مستث کر دیا ہے لیکن حصول جنت کی طرف ہے حصول جنت کی طرف ہے تو جنت کی طرف ہے جنت کا شوق ہے جنت کا رول بنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ مواد کو جانے کی تیاری کرتے ہیں عبد اللہ بن علام انصاری ربی اللہ عان یہ بھی تیاری کرنے لگتے ہیں اور محترم بھائیو معاملے کی اہمیت اس ماہیے سے دیکھو عبداللہ بن حرام وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جن کو اللہ نے سات سات بیٹیاں عدا کی تھیں حضرت جاویر اکیلے بیٹے ان کے حضرت جاویر کے ساتھ اللہ نے کی سات بہنیں تھیں یعنی اب عرآم انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا اور سات بیٹیاں اور آپ جانتے ہیں جس کا پاس بیٹیاں ہوتی ہیں کتنا پریشان رہتا ہے ان کی کفالت کے لیے ان کی پرورش کے لیے ان کی تربیت کے لیے پھر ان کی شادی سیاہ کتنا بڑا مسئلہ ہے انسان اپنی جس کے پاس بیٹیاں ہو اپنی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی شادی بیاہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے لیکن صبح اللہ حضرت اللہ بن حرام عام رضی اللہ عنہ کے دل میں حصول جنت کی جو سرف تھی جنت کا جو اللہ تھا جنت کا جو شوق تھا اس کے راستے میں بیٹیاوں کی محبت بھی رکاوٹ نہ بن سکی ساتھ ساتھ بیٹیاں رکھنے والا یہ بوڑھا دو وہ حد کے میدان کی جانب سفر کر جاتا ہے اور بس اپنے بیٹے جابر سے کہا کہ جابر اپنی ساتھ بہنیں ہیں اپنی ساتھ پہنو کا میرے پاس خیال رکھنا اپنے بیٹے جابر کو نصیحت کر کے میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں اور جنگ عہد میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی ہیں یہ کون سا جلپا ہے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی محبت بھی بوڑھے باپ کے دل میں جو ہے غالب آئے کون سا جذبہ ہے یہ جنت کی محبت ہے جنت کا شوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی سمجھا حاد سے وہ م... کو مستث کیا, کیا ہے مزدور مستث کر دیا جو نا ہے جو ناد ہے جو لنگڑے ہیں جو مزدور ہیں ان پر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں جہاد فرض نہیں لیکن سبحان اللہ رسوم جنت کس شرف ہے امر جموع سمی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اگر آج میں جہاد میں شریف شہید ہو جاؤں گا شریک ہو کر شہید ہو جاؤں گا کیا اللہ کے بھی کیا میں اسی طرح لگڑتے لگڑتے جنت میں چلا جاؤں گا اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو اسی طرح لگڑتے لگڑتے جنت میں چلے جاؤ گے شریک ہوتے ہیں اور اپنی کے مطابق ان کے نیت کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب کرتے ہیں شہادت نوش کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں, جنت میں ہو جاتے ہیں سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہے, ہے, رضی اللہ تعالیٰ سعید رضی اللہ گورنر ہے ظاہر گورنر کا ہوتا ہے تو گورنر کی تنخواہ کتنی اونچی ہوتی ہے گورنر کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تنخواہ تھی گورنر کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ وہ اپنی رعایا کا ہمیشہ جائزہ لیتے تھے ہم تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد امیر المعین و فاروق رضی اللہ عنہ نے ہندس کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ ہندس کے خرابہ جو مدد اور تعاون کے مستحد ہیں ان کی فہرست تیار کر کے لاؤ فہرست تیار کر لی گئی حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا دیکھا گیا کہ میں سب سے پہلا نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا یہ کون سعید بن عامر ہیں لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کے اپنے گورنر کے گورنر سعید بن عامر ہیں حضرت عمر نے کہا ارے ان کی تنخواہ تو اتنی ہوتی ہے تم نے ان کا شمار فخیروں میں کیا لوگوں نے کہ امیر المومنین کیا کہے انہیں جب تنخواہ ملتی ہے اپنی ساری تنخواہ لینے کے ساتھ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں مہتاجوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پورا مہینہ یہ غریب کی معلوم زندگی کو ذاتے ہیں اس شہر عمد میں آپ کے ساؤں کے سر سے زیادہ مستحف ہیں تو آپ کے اپنے گورنر سعید من عامر ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنظار و قطاع رولے لگے ستار آپ کو بہانے لگے اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دیناروں کا ایک تحفہ بھیجا دیناروں کا ایک تحفہ بھیجا حضرت سعید بن عامر کی خدمت میں جب یہ دیناروں کا تحفہ پہنچا پریشان ہو گئے بیوی نے ان کی پریشانی دیکھی پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اس قدر پریشان ہیں سعید بن عامر کہنے لگے میں اس لیے پریشان ہوں کہ دنیا اپنے فکنے کے ساتھ میرے گھر میں آ چکی ہم ابھی نمار تو میرے گھر میں آ چکا ہے دنیا اپنے فتنا سمیت میرے گھر آ چکی ہے سبحان اللہ یہ بندے ہیں یہ آخرت کے بندے ہیں جنہوں نے دنیا اور دنیا ومافی ہاں دنیا کی تمام چیزوں کو سزا اور جنت کے عوض کر دیا تھا ان کی ساری نظر جنت پر مرکوز تھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پورا یقین تھا کہ لمحہ بھی سو تنخل جن خیروں میں دنیا جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جنت میں ایک کو رکھنے کی جگہ یہ پوری دنیا اور دنیا ومافی یہاں سے زیادہ بہتر ہے وہ بڑے دور اندیش انسان تھے وہ دنیا کی ظاہر جو دنیا سے دوغا کھانے والے نہ تھے وہ دنیا کی اخیر کی اور دنیا کی ظاہری چمک دمک سے فراخ کھانے والے نہ تھے انہوں نے ہمیشہ سے دنیا پر اخرت کو ترجیح دی کبھی دنیا پر دنیا کو اخرت پر ترجیح نہیں دی اسی لیے سبحان اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان اعزازات کے مستحق ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نام بنا مولا جنت کی خوشخبری سنائیں آپ نے کہا ابو بکر جنتی ہے آپ نے کہا عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے شار بن نبی وقار جنتی ہے عبد الرحمن الحمد آب سنتی ہے سلح عبید اللہ جنتی ہیں ابو عبیدہ جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے ایک ایک کا نام لے کر آپ ہونے کی بشارت دی حسن اور حسین ابھی اللہ عنما کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب جنا جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے نوازے حسن اور حسین خدیجہ کے اپنے آپ نے جنتی ہونے کی پشارت دی ایسا سے ربی اللہ کے جنتی ہونے کی پشارت دی نام بنا وہ اتنے بلند تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے جنتی ہونے کی پشارتیں اور کے بارے میں فرمایا یہ وہ صحابی ہے میرے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی ایک کے وجود کو جنت میں بتاتے ہوئے کہا آپ نے کہا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے پرانی مزید کی تلاوت کی آواز سنی جنمت میں داخل ہوا میں نے پرانی مریض کی تلاوت کی آواز سنی میں نے پوچھا کہ یہ آواز کسی یہ تلاوت کس کی ہے تلاش کس کی ہے آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ساتھی آپ کے صحابی کی آواز ہے آپ صلی اللہ علیہ نے سن کر علی کو ملبر گزا علی کو ملبر نیکیاں انسان کو اسی طرح سے جنت کی حردار فلاتی ہیں نیکیوں کا انجام اسی طرح سے ہوا کرتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا اے بلانا فرو تمہاری کیا نیکی ہے جنت میں میں داخل ہو رہا ہوں قدموں کی جات میں سنتا ہوں بلال نکال کے اللہ کے بھی شاید یہی نے کی کہ میں جب بھی دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد جو رقاص صحیح ہے ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں آپ نے کہا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا میں نے ایک محل دیکھا اور اس محل کے پاس یہ خاتون کو ایک ایکارت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے یہ خاتون کون ہے آپ نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ محل ہمارے فاروق کا محل ہے اور یہ جو خاتون وضو کر رہی ہیں یہ ان کی بیوی ہیں نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر جیسے ہی تمہاری بیوی کا تذکرہ سنا مجھے تمہاری زیرت یاد آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے کی نبی کیا آپ کے سلسلے میں بھی میرا جذبہ زیرت جاگے گا ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی آپ کے سلسلے میں میرا جذبہ زیرت ہرگز نہیں جاگے گا محترم بھائیوں یہ حضرت رام اسلوام اللہ علی مجمعین ہے جنہوں نے جنت کو مقصد بنایا حصول جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور وہ چیز انہیں مل کر رہی اللہ کے نبی کی زبانی تاریخ مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں ایک بار نہیں بار بار جنت کی گارنٹی جنت کی نویدیں جنت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اسنایے سے اپنی زندگیوں کا محاصبہ کریں کہ جنت کا شوق ہماری سے ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے اور جہنم کا ڈر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں جس طرح ہمارے دل حصول جنت کے شوق سے خالی ہیں ہمارے دل اسی طرح سے جہنم کے خوف سے بھی خالی ہیں ہم بے خوف و خطر جی رہے ہیں ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی ہزاروں کتاب کے لیے اٹھنا نہیں ہے جیسے اس زندگی کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے جیسے ہمیں اپنے گناہوں پر سزا پانی نہیں ہے ہم اس طرح مطمئن ہو کے جی رہے ہیں ہم نے جنت کا تذکرہ سنا ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں جنت کے عرابوں کا پڑھتے ہیں بتاؤ ہم نے جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے ہم نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا تیاری کی ہے سبحان اللہ وہ جہنم جس کا ایندھن خود انسان ہوں گے جس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے وہ جہنم جس کی سختیاں اس قدر شدید جس کا عذاب اس قدر شدید کہ جس جس عذاب کی سختی سے خود جہنم بنا مانگے جس عذاب کی گرمی سے جس آگ کی گرمی سے خود جہنم بنا مانگے اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے سبحان اللہ جس جہنگم میں جانے والے انسانوں کا انجام یہ ہے ہزار میں سے نو سو میں جہنم میں جائیں گے اس انجام سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے محترم بھائیوں یقین کے ساتھ جنگت اور جہنگم کی آیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں اور وحیدوں کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے مومنانہ زندگی وہ ہے جو حصول جنگت اور آخرت کو مد رکھ کر گزاری جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے ہی خطاب میں اپنی پہلی ہی تقریر میں جواب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا کہ آپ انشی اور بیمات عمر. اے نبی تین سال تک جس دعوت کو آپ پر چھپ چھپا کر کر رہے تھے اب العلان وہ دعوت کیجیے آپ کو ہے صفا پر چڑھ گئے سفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو سوال کیا اس سوال سے غور پرنا آپ نے کہا لوگوں تم مجھے سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا تم مجھے سچا ہو جھوٹا سارے لوگوں نے کہا ہم نے آپ کی زبانی کبھی جھوٹ نہیں سنا آپ سادق اور امین ہیں آپ نے کہا اگر تم مجھے سچا جانتے ہو تو یقین کر لو میں پہاڑ کی اس چوٹی پہ کھڑا ہوں اور تم پہاڑ کے نیچے دامن میں کھڑے ہو اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں جبکہ تم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو تم پہاڑ کے صرف ایک طرف دیکھ سک رہے ہو لہذا اگر میں یہ کہوں کہ سہاڑ کی اس سمت ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کر کے آنے والی ہے تو کیا تم میں اس بات پر یقین کر لو گے سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے آپ نے کہا اب تب یقین کر لو یقین کر لو کہ آپ کی آنے والی ہے تمہیں اپنے رب کے حضور جواب سے ہونا ہے اپنے عوام کا حساب کتاب پیش کرنا ہے اس مثال کو اور فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و مثال دی میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اس طرف سے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میری ایک نظر اگر دنیا پر ہے تو میری دوسری نظر آخرت پر ہے میری ایک نظر دنیا پر ہے تو میری دوسری نظر آخرت پر ہے اور تم ماتا پرست انسان ہو تم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہو یعنی تمہاری نظروں میں صرف دنیا ہی دنیا ہے آخرت تمہاری نظروں میں ہے نہیں آخرت کا جو آنے والا خطرہ ہے تم اس سے رافیل ہو محترم بھائیوں مومن کو اسی طرح دینا چاہیے کہ ہماری ایک نظر دنیا پر اور ہماری ایک نظر آخرت پر ہونا چاہیے جنت اور جہنم کا تصور کبھی ہماری نظروں سے اوجن نہیں ہونا چاہیے گناہ کی طرف جب بھی قدم بڑھے ہمیں اس تصور سے یہ تصور ہمارے دلوں میں آنا چاہیے کہ یہ قدم گناہ کی طرف نہیں یہ قدم جہنم کی طرف بڑھ رہا شریعت نے جگہوں میں تعلیم دی ہے کوئی بھی گناہ کرتے جہنم کا تصور کرو آپ نے کہا جہنم آپ نے کہا جو <سلام> شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہو اس کو سمجھنا چاہیے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے وہ پانی نہیں پی رہا ہے شخص کو سمجھ لینا چاہیے وہ جہنم کی آخ کو اپنی پیٹ میں انڈیل رہا ہے اور آپ کی قرآن نے کہا اندی نئے قلونا کانا غن قلو نتی بتونی جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ کو انڈیل رہے ہیں ان دو حدیثوں میں جو تصور دینا چاہتے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی گنا کرتے ہیں جہنم کا تصور کی تھے اگر ہمارا قدم اٹھ رہا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں ہمارے یہاں بڑھتے ہوئے فلم تھیٹر کی سمس نہیں ہم جہنم کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں فلم ہال میں سنیما ہال میں داخل ہوتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر رہے ہیں ہم سنیما ہال میں داخل نہیں ہو رہے ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں جہنم میں خود کو داخل کر رہے ہیں شراب خانوں کی جانب توجہ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں ہم شراب خانوں کی طرف نہیں جا رہے جہنم کی سلٹ جا رہے ہیں اور شراب نہیں پی رہے جہنم کی آگ کو انڈھیل رہے ہیں محرم بھائیوں اس تصور کے ساتھ جنت اور جہنم کا تصور اگر ہماری ذہنوں میں دن رات تازہ رہے گا تو ہم ذمہ دارانہ زندگی گزاریں گے مومنانہ زندگی کو داریں گے دنیا اپنی دنیا اپنی ظاہری چمک دمک ظاہری رونق سے ہمیں دھوکا بھی نہیں دے سکتی اگر جنت اور جہنم کا تصور ہماری نظروں سے اوجل ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی ہمیں دھوکا دینے کے لیے کافی ہے ہم پانچ روپے کے لیے بھی اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر جنت اور جہنم کا تصور ہماری نظروں میں نہ ہو رب العالمین سے دعائے کے پرو کہنے والے کو سننے والوں کو آپ کو ہم سب کو جنت اور جہنم کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گاہ ہمیں سب آمان سب ہم توفیق عطا فرمائے جو انسان کو جنت سے قریب کرتی ہیں رب العالمین ہمیں گناہوں اور ان تمام اقسامات سے بچائے جو انسان کو جہنم سے قریب کرتے ہو آمین بر صاحب en el...